دین اللہ تحت المرتین یا ایو اللہ دینہ امان اے لوگو جو ایمان لائے ہو لا تو یہ باتی احل اللہ علم وہ پاکیزہ چیزیں جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں حرام نہ ٹھہراؤ حرام قرار نہ دو ولا تختہ اور حد سے نہ بڑھو حد سے نہ گزرو ان اللہ لاء الحب المتدین یقیناً اللہ تعالی حد سے بھرنے والوں کو پسند نہیں کرتا عہد توڑنے کے متعلق یہود و نصارہ سے بحث مباحثہ کرنے کے بعد اب اصل موضوع کی طرف پھر دوبارہ سے توجہ کی ہے یعنی کہ اس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 یہود انارا نے ایسا بہت سا کام کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو باقیدہ چیزیں ان کے لیے حلال کی انہوں نے اپنے اوپر حرام تھا عیسائیوں نے بھی رحبانیت جب اختیار کی اللہ تعالی نے تو دنیا ترک کرنے کا نہیں کہا بلکہ دنیا میں رہنے کے لیے دنیا میں جینے کے لیے دنیا کمانا معاشرے میں لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنا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 رحبانیت میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں سے ہی لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں تہی دامن ہو جاتے ہیں کنارہ کش ہو جاتے ہیں اچھا لباس نہیں پہننا اچھا کھانا نہیں کھانا یہ کوئی نیکی نہیں اس کے مقابلے میں اللہ نے سکھایا تقوی تکوا گناہوں سے بچنا اللہ کی نا فرمانی اللہ کے منع کردہ کاموں سے بچنا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 اس طرح کی اور بھی کئی ایک روایات ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلم کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں تھے ہمارے ساتھ بیویاں نہیں تھیں تو اب ظاہری بات ہے ہم نوجوان تھے اور جنسی خواہش تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے اجازت طلب کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم خسی نہ ہو جائیں یہ شہوت جنسی خائف ویسے ہی ختم ہو جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے منع کر دیا تو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حلال چیز کے ترخ کرنے سے منع کرتے تھے روایت میں آتا ہے کہ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی جب ہم نے یہ سوال کیا تو اللہ تعالی نے یہ آیت نازل کی جب عقیدہ چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں اپنے اوپر حرام نہ کر لو تو ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہیں کرنے کی اجازت دے دی متا وقتی نکاح تھوڑی دیر کے لیے نکاح اور پھر بعد میں خیبر کے دن جب غدہ خیبر ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھریلو گدوں کا گوشت بھی اور عورتوں سے مطالع کرنا بھی حرام قرار دے دیا اسلام کے شروع میں آغاز میں اس کی رخصت تھی اجازت تھی مطالع کرنے کی کہ مقررہ وقت تک تھوڑی دیر کے لیے عورت سے نکاح کرنا اتنے عرصے تک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 تو جس شخص کے پاس کوئی ایسی عورت ہو جس کے ساتھ اس نے کیا ہے یعنی ابھی اس کا متع جاری ہے تو وہ اسے چھوڑ دے اور متع کے عمل اس نے جو مہر اس کو دیا ہے وہ اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لے اور یہ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کر دیا ہے یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث آتی ہے تو جو چیزیں اللہ تعالی نے حلال کی ہیں ان کو حرام نہ کرو اور جو اللہ نے حرام کی ہیں انہیں حلال نہ کرو ان اللہ لا علیہ المعتدین یقین اللہ تعالیٰ پر زیادتی کرنے والوں کو حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا وکول راضا کا کوم اللہ حلال اور اللہ نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اس میں سے حلال پاکیزہ کھاؤ تق الذي ان تم مؤمنون اور اس اللہ سے ڈرو کہ جس پر تم ایمان رکھنے والے ہو یعنی حلال کو حرام نہ ٹھہراؤ ہاں ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تقوی اختیار کرو اور اللہ تعالی کی جو حرام کردہ چیزیں ہیں ان کے قریب نہ جاؤ لائیو آخی دکم في ایمانی اللہ تعالیٰ تمہارا لوب قسموں پر مواخذہ نہیں کرتا الایمان لیکن تم سے اس پر مواخذہ کرتا ہے جو تم نے پختہ ارادے سے قسمیں کھائیں فکفارا تو ہو تو یہ جی پختہ قسمیں ہیں اس کا کفارا ہے اتآام و آشاراتی مساطی نام اوساتی ماتو نا کہ درمیانے درجے کا کھانا جو تم اپنے گھار والوں کو کھلاتے ہو اس طرح کا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے او کسواتو ہم یا انہیں کپڑے پہنانا او تحریر راقابا یا ایک غلام ایک گرگن آزاد کرنا فَمَلْنَمْ يَجِدْ تو جو شخص نہ پائے فَصِيَامُ سَلَاثَةِ اَيَّامٍ تو 3 دن کے روزے ذَلِكَ قَفَّارَةُ اَيْمَانِكُمْ اِذَا خَلَقْتُمْ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھا بیٹھو وقت اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو کدالی کا یہ اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیات کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم شکر کرو ایمان قسم یہ یمین کی جمع ہے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 تو بندے پر لازم ہے کہ اس قسم کا کسارا دے اور اللہ کی حلال کردہ چیز کھائے تو قسم اس کی تین قسمیں بناتے ہیں تین قسمیں ایک ہوتی ہے یمین لغب یمین لغب لغب قسمیں جس کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے لغب قسموں کا موخہ نہیں کرتا وہ لغب قسم یہ ہوتی ہے کہ بندہ بے ساختہ قسم اٹھاتا ہے غیر ارادی طور پر کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے بات بات پر قسم اٹھانے کی اور وہ ارادہ تک نہیں آ جاتا ہے آجا قسمیں اٹھاتے عرب میں بھی اس قسم کا ماحول چلتا تھا بات بات پر اللہ ہی بلّ ہی بلا قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں کوئی موقع نہیں بس بات کرنی ہے بلّہ ہی بلہ اللہ کی قسمیں اٹھاتے جانا یہ ہیں لغ قسمیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لگر قسموں پر اللہ تمہارا مواخذہ نہیں کرتا یعنی کہ جو بندہ غیر ارادی طور پر کھاتا ہے پیشاختہ اس کی عادت بنی ہوئی ہے تو وہ قسمیں ان کا کوئی کفارہ نہیں ان پر کوئی مواخذہ نہیں دوسری قسم اس کو کہتے ہیں یمین غموس یمین گموس یعنی جھوٹی قسم بندہ ارادہ تھا نا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 یا ائیو اللہ دینا امانو ان الخمر المسر والانصاب والازلام رجس من عمل امر شی طانی تفلحون بو اے لوگو جو ایمان لائے ہو یقینا شراب اور جوا اور شرک کے لیے نصب کردہ چیزیں وہ تو ہوں یا کچھ بھی والازلام اور فار کے تیر رج من عمل شیطان یہ شیطانی عمل ہونے کی وجہ سے سراسر گندے ہیں فن کری ہو تو ان سے بچو تاکہ تم فلاح پا جاؤ کامیاب ہو جاؤ یہ آیت شراب کے سلسلے میں سب سے آخری حکم ہے پہلے اللہ تعالی نے شراب سے نفرت دلائی کہ تم پھلوں سے لیتے ہو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 پھر یہ آخری حکم شراب کے بارے میں اللہ نے نازل کیا کہ کہان فج نی کو ہو اس سے بچو شراب اس آیت میں حرام کر دے گئے خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب سورہ بقرہ اور سورت نسا والی آیات نادل ہوئی جن میں شراب سے نفرت دلائی گئی تھی تو وہ کہتے اللہ بے لنا بیان شافیا بین لنا بیانہ شفا نے اللہ واضح حکم ہمارے لیے نازر فرمان مطمئن نہیں ہو رہے تھے وہ تو پھر اللہ سبحانہ ہوا تعلی نے یہ آیت نازر کی اور اس میں شراب کو بھی حرام کیا اور مزید چیزوں کو بھی حرام کر دیا شراب کے ساتھ ساتھ میسر جوا جو انصار بت وغیرہ شرک کے لیے گاڑی گئی کوئی بھی چیز ہو چاہے بت ہو چاہے کوئی اور چیز ہو درختوں کی بھی لوگ پوجا کرتے ہیں قبروں کی بھی پوجا کرتے ہیں کوئی بھی شے ہو بل ازلام اور فال نکالنے کے تیر قسمت ازمائی کے تیر یہ تین چیزیں بھی ساتھ ساتھ اللہ نے شراب کے حرام کر دی تو خبر اس کو کہتے ہیں ما خامر العقل جو عقل کو ڈھانپ لے بندے کا دماغ ماؤف کر دے بندہ ٹون ہو جائے یہ ہے خمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل مسکری خمر و کل مسکری حرام ہر نشہ چیز خمر ہے ہر وہ چیز جو نشہ دیتی ہے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 جس کی وجہ سے اسلامی مملکت میں بڑا فطور پیدا ہوا جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سری ہے ہر نشہ آور چیز خمر ہے وہ شراب چاہے جس چیز کی مرضی بنی ہو وہ فیون ہو یا بھنگ ہو یا کوئی اور شہ ہو جو نشہ آور ہے انسان کے دماغ کو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 وہ جوا ہے اسی طرح لاٹری قسمت پوری انعامی بانڈ انعامی سکیمیں یہ سب جوئے کی قسمیں سب جوا ہے کئی ظالم جوئے والی سکیموں پر عمرے یا حج کا انعام رکھتے ہیں لوگوں کو بنسانے کے لیے سکیمیں نکالتے ہیں انامی سکیمیں الٹی سیدھی اور انام کیا جی؟ مرے کا ٹکٹ حج کا ٹکٹ پیکج میشر ہے انصاب ہر وہ چیز جس کی اللہ کے سوا عبادت کی جائے انصاب میں شامل ہے ازلام ازلام فال نکالنے والے تیر جسے لوگ فال نکالتے ہیں، پہلے تیر ہوتے تھے آج کل وہ کئی طریقے لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں وہ کئی وہ فٹ پاتھوں پہ توتا لے کے بھی بیٹھے ہوتے ہیں وہ توتا خات نکالتا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا طریقے یہ سب شریعت نے حرام کیے یہ جے کی ایک اور قسم بھی بڑی چلتی ہے انشورنس بیمہ یہ صرف جبا ہی نہیں بلکہ سود جا اور غرر کا ماجونے مرکب ہے انشورنس بیما پالیسی اور اسی طرح انشورنس کی ہی شوگر کوٹیڈ شکل تکافل تکافل وہ بھی یہی ہے بلکہ وہ انشورنس سے زیادہ برا ہے تکافل اس میں حرمت اور زیادہ ہے اسی طرح یہ جو گولی والی کمیٹی یہ بھی جا ہے یہ سب جے کی قسمیں ہیں میسر ہے تو بہرحال یہ ساری چیزیں اللہ تعالی نے حرام قرار دی فرمایا یہ شیطانی عمل ہے اس سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ انید الشیتان میں یوں کہ آپ نہ اداوا تھا ول با یقیناً شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوے کے ذریعے تمہارے درمیان بغض اور دشمنی ڈال دے اور یسدہ ذکر اللہ عبانی سوالات اور تمہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روک دے فہل تم منت تو کیا تم باز آنے والے ہو اب شراب اور جوے کی ضرورت ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کے دینی اور دنیاوی نقصانات بیان کیے ہیں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 تو ایک آدمی نے سری کا ایک جبڑا پکڑا اونٹ کی سری کا جو بھون کے رکھی ہوئی تھی کھانے کے لیے اس کا ایک جبڑا پکڑا اور مجھے دے مارا جس سے میری ناک زخمی ہو گئی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ اس نے میری ناک زخمی کر دی ہے تو اللہ تعالیٰ نے کے بارے میں یہ آیت نادل کی ان خمر السرصاب اضلاع اب شراب پی کی تھی عقل دماغ حاضر نہیں ہے اور اس طرح کا کام کر بیٹھے تو اللہ تعالی نے اشارہ کیا ہے کہ اس میں دینی دنیا بھی ہر قسم کے نقصانات ہیں بطیر اللہ اور کرو اللہ کی وہ عطی الرسول رسول کی اطاط کرو وہ اور ڈرو فن طبل تم پھر اگر تم پھر جاؤ فلاؤ تو جان لو اناما اللہ رسول تو یقیناً ہمارے رسول پر واضح پہنچا دینا ہی ہے یعنی جبے اور شراب سے بات رہنا اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاط ہے لہذا اللہ اور اس کے رسول کی اطاط کرو اور شراب اور جبے سے بعد آ جاؤ اللہ اور اس کے رسول کی قرآن و سنت کی پیروی ہے اس طرح نبی صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے کتاب بھی دی گئی ہے اور اس کی مثل یعنی سنت اور حدیث بھی دی گئی ہے لئی سا دینا امان و الصالحات <سلام> وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان پر کوئی گناہ نہیں ہے جنا کوئی گناہ نہیں ہے فی ما ہوں جو وہ کھا چکے اجامت تقو و ہوں جب انہوں نے تقوی اختیار کیا اور وہ ایمان لے آئیں وہ امیر الصالحات اور نیک اعمال کریں سمت قو امن پھر وہ متقی بنے اور ایمان لائے سمت او احسن ہوں پھر وہ انہوں نے تقوی اختیار کیا پرہیزگاری اختیار کی اور انہوں نے نیکی کی واللہ یحب حب اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے یعنی حرمت سے پہلے شراب کی حرمت سے پہلے جو لوگ شراب پی چکے جوئے کی حرمت سے پہلے لوگوں نے چوہا کھیلا اب اگر وہ اللہ تعالیٰ کے حکامات آنے کے بعد وہ متقی بن جائیں پرہیزگار بن جائے اور ان کاموں سے بعد آ جائیں تو ان کے سابقہ ان اعمال کی وجہ سے ان پر کوئی پکڑ نہیں ہے کوئی گرفت نہیں کوئی گنا نہیں کیونکہ اس وقت تو ان کی حرمت کا حکم نازر ہی نہیں ہوا تھا تو لہذا بار بار نے کہا ہے کہ بار بار تین رہا ہے کہ تخوے والے بنیں پرہیزگار بنے یہ کام چھوڑ دیں بعد آجیں جائیں پھر کوئی ہر جر گناہ نہیں ہے